الحمد الله رعاعلمین وصللا تو وصلسلام معاعلا صح دل مسلین ما با او من شطال او بسم الله الرحمن الررحم اصل تو وصلسلام وعل یا رسول الله واعلهعادلی کا و حاب کا یا حبيب الله صل تو وصلسلام وعل کا یا نبی اللله واعله علی کا نور اللہ مدنی جن کے ناظرین نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت ہے تو مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ کے رضا پانے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول اوخیر سلسلہ کامیابی کا راستہ میں شریک رہنے کی مدنی التجا ہے آج دس رمضان المبارک ہے چودہ سو پینتیس سے نے ہجری اور آج ہماری امی جان ام المومنین حضرت سعید ختی القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شب عرس ہے یہاں ہاں دس رمضان المبارک کو آپ کا وصال مبارک ہوا تھا اور دوسرا یہ کہ آج اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو چھ سال پورے ہوئے الحمد الحمدللہ الحمدللہ الحمد تمام مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول کو مدنی چینل کے چھ سال پورے ہونے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر آپ بھی دعا کیجئے گا خاص طور پر دعا کریں نماز میں بھی دعا کیجئے ساحلی کے بعد بھی دعا کیجئے گا کل افطار کا وقت ہوگا دبول دعا کا وہ بھی دس رمضان ہی چل رہا ہوگا سب دعا ضرور کیجئے گا میری مدی نتیجہ گا اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مدنی چینل کو اور بالخصوص امیر اہل سنت کو بھی نظر بد سے بچائے اور حاصدوں کی حسد سے بچائے ظالموں کے ظلم سے بچائے شریروں کے شرور سے بچائے اور سلامتی اور آفیت عطا فرمائے اور ہمارا یہ مدنی چینل خوب پھلے پھولے اور سنتوں کی خدمت کا جو کام اس برقی مبلک الیکٹرانک مبلک آف دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے جو کچھ نیکی کی دعوت کا کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے تو آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے یہ مدنی چینل کے متعلق ہے لیکن یقیناً میں یہاں پر امی جان ام المومنین سیدت انہ خطیط القبر اللہ تعالی عنہا کے بھی اوصاف صاف و فضائل کچھ نہ کچھ بیان کروں گا اور رات انشاءاللہ شاء دس بجے کے پہ جو ہماری حاضری ہوتی ہے مدنی مذاکرے کی تیاری کے سلسلے میں اس میں بھی انشاءاللہ شاء امی جان خطیط القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھوں آئیے آج کے زکوٰۃ کا نصاب بھی دیکھتے ہیں اور دار سنت کے نمبر کی طرف بھی چلتے ہیں علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد آٹھ جولائی 8 ہزار 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ جولائی ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ جولائی ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس <سلو علی> حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میری امی جان اللہ تعالی کی ان پر کروڑا کروڑوں رحمت ہو انہوں نے میرے آکا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا یعنی ان کی جو سیرت ہے نا خاص طور پر اسلامی بہنوں کے لیے بڑی مشعل راہ ہے اور انہوں نے جس جو اپنا کردار ادا کیا نا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد وہ اپنی مثال آپ تھا تو یہ ایک بڑا مطلب ایک رول ماڈل کریکٹر اپنا عطا کر کر دنیا سے رخصت ہوئی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر غور کیجیے کہ سرکار اور یہ روایت کرتی ہیں ام مومنین ہماری امی جان سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یقیناً ان سے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پنا بے پنا بے پنا محبت کیا کرتے تھے تو جی یہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خطیج القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالی نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے یہ سن کر رسول اکرم نور متسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاط فرمایا نہیں خدا کی قسم ختیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی آئے ہائے جب سب لوگ سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا یعنی آپ غور کیجئے یہ تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ فرماتے جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں یعنی اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں عورتوں میں سب سے پہلا نام ام المومنین ختیجت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جب آپ نے نکاح کیا تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں خواتین میں خطیط القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے اور فرماتے جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت ختیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا اور انہی کے شکم سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی اور ان کی برکت دیکھیے کہ امام تبارانی نے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنا سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدت انہ خطیت القبر رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا تو ایسے کئی فضائل ہیں آپ کے جسے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میری نیت ہے کہ رات کے سلسلے میں بھی ارض کرنے کی کوشش کروں گا البتہ جب سرکار صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی جب المین علیہ السلام کی حاضری کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ام المن سید خطیۃ القبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچنا اور سید خطیط القبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دھارف دینا ایک تسلی دینا کتنا وہ وقت تھا اس میں خاص وہ اسلامی بہنیں جو سپورٹنگ uh, پلر نہیں بنتی دی. دیکھیں عورت کا کام اپنے شوہر کے لیے سپورٹنگ پلر بننا ہے نہ کہ اس کی وہ ستون اس کی بنیادوں کو ہلانا ہے دکھ میں سکھ میں ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا اپنے خواین کا ساتھ دینا اور اگر وہ پریشان ہو تو پریشانی میں اس کی پریشانی کا اضافہ نہیں کرتی ایک اچھی عورت ایک اچھی بیوی شوہر کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں کرتی اگر مثال کے طور پر اس کے ساتھ کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے آمدنی کا مسئلہ ہے اور بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں اور جب اس کو پتہ چلے گا عورت کو کہ مطلب میرے بچوں کے ابو یعنی میرا شوہر میں وہ مطلب کوئی پرابلم ہے تو اپنے کردار کے ذریعے اپنی مسکراہٹ کے ذریعے اپنی تسلی کے ذریعے اپنی دعاؤں کے ذریعے دیگر ذرائع سے وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی صورت میں ان کی تسلی کا میں ان کے سکون کا میں ان کی راحت کا سبب بنو تو یہ ایک کامیاب عورت ایک کامیاب بیوی ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کہ دنیاوی مال و دولت کے لیے اور کسی اور دنیاوی غرض وغائیت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ مجھ پر ان کے حقوق رکھے ہیں اور یہ ایک, ایک, ایک توقع ہوتی ہے کہ اسی طرح بیوی کے ساتھ اگر کوئی ایسا پرابلم ہو تو پھر وہ سپورٹنگ پلر بنتا ہے شور اس کے لیے یہ ایک دو مین پلر ہوتے ہیں جس کے گھر کی چھت کھڑی ہوتی ہے مین پلر ہوتے ہیں میاں اور بیوی بچوں کے ابو بچوں کی امی وائف اینڈ ہسبینڈ جی, یہ مین پلر گھر کے ہوتے ہیں جن پر گھر کی یہ ساری سکون اور راحت کی اور سب کی چھت کھڑی ہے ان دو پلروں کے اوپر ان دونوں میں جو ہے نا ڈس بیلنس نہیں ہونا چاہیے یہ آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے یہ بڑے مضبوط اور مربوط ہونے چاہیے آپس میں اتفاق اور محبت سے رہیے ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ رکھیے کامل کون ہم میں سے کون کامل ہے اگر بیوی بی میں کمزوریاں ہیں تو شوہر بھی کون سا مطلب کمزوریاں سے فارغ ہے ہر ایک میں کمزوریاں ہوتی ہیں دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیے اور ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیے کمزوریوں کو نظر انداز کیجیے انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ کا گھر امن کا گھیوارہ بنے گا اگر شوہر میں دس خرابیاں ہیں تو دو اچھائیاں بھی ہوں گی چند اچھائیاں بھی ہوں گی نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا اگر بیوی میں کچھ خرابیاں ہیں تو بیوی میں کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی اچھائیوں پر نظر رکھیں گے اور برائیوں کو نظر انداز کریں گے اگنور کریں گے ٹالرنس پیدا کریں گے بردواری پیدا کریں گے وقل پیدا کریں گے حسن اخلاق کے ساتھ رہیں گے ان شاء گھر امن کا گہوارا بنا رہے گا ہم حضرت سیدتون خطیت القبرہ رضی اللہ و تعالی انہا کی وہ قربانیاں وہ ہمدردیاں وہ تسلیاں اور وہ حسن اخلاق اور وہ کردار کا رب تبارک و تعالی کے حضور واسطہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نیک خاتون کا صدقہ امی جان ام المنش خطیط القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ ہمارے گھروں کا امن کا گہوارہ بنا اور جن میں نا اتفاقی ہی مولا اتفاق بیدا فرما دے آمین, نبی جن امین صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے مدنی چینل کو الحمد للہ عز وجل چھ سال پورے ہوئے دس رمضان چودہ سو انتیس سی نے ہجری کو الحمد ہمیں مدنی چینل کی نشریات کا آغاز کرنے کا موقع ملا اور آج اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ دنیا کے چپے چپے میں آپ کا یہ مدنی چینل اپنی باہر لٹا رہا ہے ایشیا کی طرف جاتے ہیں فارسٹ کی طرف جاتے ہیں افریقہ کی طرف جاتے ہیں امریکہ کی طرف جاتے ہیں یورپ یو کے کی طرف جاتے ہیں اتنے لوگ دعوت اسلامی کے محبت کرنے والے اور مدنی چینل سے محبت کرنے والے ملتے ہیں کہ بیان سے باہر ہے آج آپ کی کال ہوگی اور مدنی چینل ہوگا آپ کال کیجیے آپ کے جو جذبات احساس آتے ہیں ہمیں کال کر کے سنائیے ابھی موقع ملے گا تو ابھی چلائیں گے اگر مدی مذاکرے میں موقع ملے گا مدی مذاکرے میں چلائیں گے بعد میں موقع ملے گا تو بعد میں چلائیں گے آپ کال کیجئے ہاتھ مت روکیے آج الحمد للہ ہمارے مدنی چینل کو سال پورے ہو گئے آئیے چلتے ہیں اس مدنی چینل کے بارے میں ہمارے اسلامی بھائی اپنے کیا ویڈیو تأثرات دیتے ہیں اور کیا آڈیو تاثرات دیتے ہیں کال کے ذریعے سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد چینل بہت اچھا ہے نہ اس میں کوئی ایڈورٹائز ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اطلاع ہو رہی ہے اسے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن نے گیارہویں رات بارویں اس کو ترق کیا ملازات وغیرہ ہوتی ہیں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ماشاء اللہ بہت ہمیں نا اس میں لطف پاتا ہے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے ہر ہوتی ہے اس میں یعنی معاشرے کی اور دینی دین کا پتہ چلتا ہے مدنی چینل دیکھتے ہیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت اچھا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے گھر میں بہت بجلی آئی ہے خرابی نماز ہر چیز پڑھتے ہیں سب گھر والے یہ سب سے مدنی چینل نکلا ہے نا الحمد گھروں میں اتنا فرق پڑا ہے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 کہ اس میں جو گھریلو مسائل جو ہوتے ہیں جو آج کل ہر گھر کے اندر جو ڈسٹرپلنگ پیدا ہو چکی ہے شوہر بیوی بی کے اندر بہن بھائی کے اندر ماں بیٹے کے اندر تو ایسی کوئی ترکیب نکالے گے ایک آدھ گھنٹے کا ایسا پروگرام ہو جو صرف اسی موضوع صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کر دوں جنہوں نے الحمد ہماری آ, حوصلہ افزائی کی بلکہ ہمارے بھی کیا حوصلہ افزائی کی سیریسلی بات تو یہ ہے کہ مدنی چینل ہر راشی کے رسول کا یہ چینل ہے اور سب ماشاءاللہ مل جل کر اس چینل کو چلانے کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اتنے بہت سارے ایسے ناظرین ہمیں ملیں گے جنہوں نے اپنی انفرادی کوششوں سے مدنی چینل کو گھر گھر شروع کروایا ہوگا جی ہاں مدنی چینل کی مقبولیت میں اور مدنی چینل کی جو اتنی جلدی جو اس کو Uh, لوگوں نے اپنے گھروں میں شروع کیا اس کی یقیناً اس کی ایک بنیادی وجہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ جب مدنی چینل شروع ہوا اس کو یہ جی چھ سال ہوئے اور دعوت اسلامی بنی ہے انیس سو اسی اسی میں ان کا اشتماع, اپنا اجتماع ہوا تھا تو دعوت اسلامی کو بنے جتنا عرصہ ہوا وہ ایک لمبا پیریڈ ہے چونتیس سال داود اسلامی کو ہو گئے تو داود اسلامی دنیا بھر میں ماشاءاللہ اپنا کام تو کیے ہوئے تھے مدنی قافلوں کے ذریعے اور دیگر جو ان کے جو مصروفیات ہیں ہماری اور اس میں مل گیا مدنی چینل تو مدنی چینل سے وابستہ اسلامی بھائی محبت کرنے والے ان ممالک میں موجود تھے ان تک میسج ملنا تھا اور انہوں نے فریکوینسی سیٹ کر کے مدنی چینل آن کیا تو اللہ تبارک و تعالی کا قلم ہے کہ اس کی بہت ساری برکتیں بہت ساری بہاریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں آئیے کچھ کالز بھی لیتے ہیں جی میرا نام حال محمود ہے اور میں کنجا گجرات سے بات کر رہا ہوں میں تو کچھ بتانا چاہ رہا تھا میں نے سوال کوئی نہیں کرنا میں, آ, میں نے باپا جانی کا نا ایک پروگرام سنا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آ, آپ جب اذان ہو تو اذان کے بعد اذان کے درمیان جب شادہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا چاہیے تو یہ تنظیم کے لیے ہے تو میں نے حضور وہ شروع کیا تو میری آنکھوں کی جو نظر ہے ویکنس تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے میں نے تو یہ بتانا تھا آ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اثر کر سکیں میرے پاس میڈیکل رپورٹ بھی ہے اور جو میں نے چشمہ لگوایا تھا وہ بھی میرے پاس ہے ابھی. سبحان اللہ یہ سمجھے کہ امیر سنت کے مدنی پھولوں کی باہر بھی ہے اور بالخصوص بالخصوص نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعظیم کرتے ہیں اور اس محبت میں جو اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں تو یہ اس کی بھی بہار ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ مدنی چینل کی بھی بہار ہے کہ انہوں نے مدنی چینل پر یہ مدنی پھول سنا امیر اللہ سنت سے سنا اور اس پر الحمد انہوں نے یہ اس پر عمل کیا اور اللہ کی رحمت سے ان کی آنکھوں کی جو پرابلم تھی وہ اب آپ سن رہے ہیں کہ وہ دور ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے آپ کی آنکھوں کو مزید اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے جی کون سنائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ <تصفح> میرا نام ہے جناب بخار احمد میں نظران شعرہ مولانا محمد فران ساری صاحب کو پٹنی چینل کے چھ سال مکمل ہونے مبارک بات پر مبارکباد ہوں اور بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ چینل کامیابی کے ساتھ چھ سال اس نے پورے کیے ہیں اور پاکستان بالخصوص پاکستان اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی آواز ان انہوں نے بلند کی ہے اور بہت زیادہ مسلمان لوگوں کو جو بے نمازی تھے انہیں نمازی بنایا اور بہت زیادہ ایسے لوگ جو کپار تھے انہیں مسلمان بنایا مدنی چینل کا بہت بڑا کارنامہ ہے اللہ ماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی چینل کو کامیابی کے ساتھ کامیابیاں اپنے طے کرے اور بڑی خوشی والی بات یہ ہے کہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ چینل بغیر کسی کمرشل سے چل رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ کوئی بھی چینل بغیر کسی کمرشل سے نہیں چل رہا تو یہ واحد چینل ہے جس یہ ریکارڈ ہے صاحب ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ جو انہوں نے Uh, کہا نا کہ یہ چینل بغیر کمرشل کے چلتا یعنی ایڈورٹائزمنٹ اشتہار وغیرہ نہیں دیتے میرے مدیزنگ کے ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ہماری حوصلہ افزائی اپنی جگہ پر ہے حقیقتن یہ ہر اس عاشق کے رسول کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو مدنی چینل کو احتیاط دیتے ہیں جی ہاں یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ مدنی چینل کو احتیاط دیتے ہیں آپ دعوت اسلامی کو فنڈ دیتے ہیں دعود اسلامی کو چندہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے دعوت اسلامی آپ کے اس مدنی چینل کو بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے چلاتی ہے یہ دنیا میں جتنے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ بغیر کمرشل کے وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ کے وداؤٹ اشتہار کے جو یہ چینل چل رہا ہے بیسیکلی اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہر اس اسلامی بھائی کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے جو دعوت اسلامی کو اور مدنی چینل کو اپنے چندے سے اپنی اطیات دے رہا ہے جس کی وجہ سے مدنی چینل چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید اس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے رہی بات یہ کہ کفار اس میں ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے جو مسلمان ہو رہے ہیں آئیے دکھاتا ہوں کہ مدنی چینل کے ذریعے جو کفار مسلمان ہوئے ہیں ان کفار کے مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ ویڈیوز موجود ہیں اور ویڈیوز کو دیکھیے کہ کس طرح ناصر کفار مسلمان ہونے کی بھی ویڈیوز ہیں کہ کفار کس طرح مسلمان ہوئے مدنی چینل کی برکت سے دوسرا یہ کہ مدنی چینل کی برکت سے کس طرح لوگ داؤد سمجھ وابستہ ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا پیکج اس کا بھی ہمارے پاس تیار ہے آئیے دیکھتے ہیں پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر مدنی چینل دیکھ کر ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا مدنی چینل دیکھ کے میرے کو یہ جذبہ ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں ماشاءاللہ سے میری تینوں بہنیں ہی مسلمان ہوئی مجھے بڑا سکون محسوس ہوا اور نو مسلم بتا رہے ہیں کہ مجھے اس مدنی چینل پر امیر سنت کی باتیں بہت پسند آ گئیں جس سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی مولانا الیاس قادری صاحب ان کی میں نے پوری رمضان تقریر سنی میں نے بولا کہ انشاءاللہ میں بھی شاء کے میں اسلام قبول کروں گا میرے دل میں اور دماغ میں یہ باتیں ان کی اتری ہیں ایک دن میں بیسی کہ اپنے کام سے واپس اپنے گھر آیا تو تو میرا بیٹا مطلب بار بار کہہ رہا ہے رہے علی الحبیب مطلب اس کی آواز بھی صحیح طرح سے نہیں نکل رہی لیکن وہ اس طرح سے بول رہا ہے تمہیں یہ کیا لفظ بول رہا ہے سمجھ مجھے بھی نہیں آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اس نے کہا یہ بابا جی کی نقل کر رہا ہے میں یہ بھی نہیں پتا بابا جی کون نے کہ وہ بڑی اچھی باتیں بتاتے ہیں ان کا مدنی چینل ہے میں نے اس وقت تو مطلب توجہ نہیں دی رات کو جب فارغ ہو کے میں تو اپنا ڈراما وغیرہ کا دیکھتا تھا پروگرام تو میں نے مطلب چلتے چلتے وہ چینل پہ پہنچ گیا میں نے تھوڑا سا دیکھنا شروع کیا تو بابا جی کی بات مطلوب دل میں اترتی گئی میرے آج آنے سے پہلے میرے چند دو دوستے، ٹی وی ڈرامے کے والے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو میں نے کہا میں اس ماحول کو چھوڑ رہا ہوں اور میں مدنی ماحول میں جا رہا ہوں میں مدنی ماحول میں جا رہا ہوں آ مدنی ماحول میں ایسے آ جائیے کہ مدنی ماحول میں رچ بس چاہیے یہ جو آپ کو جو ایک ویڈیو دکھائے نا جس نے کہا کہ امت اسنت کی باتیں میرے دل میں اترتی گئیں اور وہ اسلام قبول کرنے والا یہ رمضان المبارک چودہ سو انتیس سے نہیں جی ہاں جس سال بدری چینل شروع ہوا اسی سال یہ الحمد واقعہ پیش آیا اور یہ پر پرکر مسلمان ہوئے تھے تو آج ہم نے اس پوری ویڈیو کو آپ کے سامنے دوبارہ پیش کیا ہے آئی اور کال سنتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدنی چینل پچھلے سال مکمل ہونے پر میں امیر اہل سنت مولانا محمد ریاض پادری صاحب اور ندان شرح تمام مدنی بھائیوں کو مدنی سلام پیش کرتا ہوں اور میں یہ بات کرتے ہوئے انتہائی خوشی اور انتہائی مسرت محسوس کرتا ہوں کہ اسلام کا وہ حقیقی چہرہ اسلام کی وہ حقیقی شکل جس میں اللہ تعالی نے جو جس کے لیے اللہ تعالی نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کو محفوظ فرمایا اور کہا کما ہر طلبہ کا بلّہ رحم تعلمی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی کوئی نمائندہ جماعت ہے اگر آج مسلمانوں کی کوئی نمائندہ مسلک ہے اگر آج رحمت اللہ عالمین کے کوئی حقیقی وارث ہیں تو وہ میرے مدنی بھائی ہیں جو کہ حقیقی معنوں میں رحمت بن کر لوگوں کو نمازی بنا رہے ہیں لوگوں میں محبت پیار امن بھائی چارہ قوت اور اس طرح کے تمام رشتے جو ہے فون میں جو ہے ان کے اندر وہ تمام جذبے پیدا کر رہے ہیں جو کہ قوت متحرکہ ہے ان تمام جذبوں کے تو میں آج اپنی چینل کے چھ سال مکمل ہونے پر خواجہ جب کشنے امام ان میڈیا گروپ کی خاند سے اپنے دل کی اثر گہرائیوں سے اپنے تمام ساتھیوں اپنے اہل خانہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بلا شبہ آپ کے علاوہ کوئی بھی اس کا مستحق نہ ہے والسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالی ہمیں مزید آپس میں محبت پیار اور اتفاق عطا فرمائے یہ بات کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ واقعی دعوت اسلامی نے اسلام کی جو حقیقی صورت ہے وہ معاشرے میں پیش کی ہے نہ دعوت اسلامی ہی کہوں گا مدنی چینل پر ہم دعوت اسلامی دکھاتے ہیں اور دعوت اسلامی اسلام کی دعوت ہے اور اسلام کا وہ کام دین کا وہ کام اور دین کی وہ تعلیمات جو دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے شروع سے لے کر چل رہی ہے 34-35 سال ہو گئے اس تعلیمات کو اور ان چیزوں کو ہم ویڈیو پر مدنی چینل پہ لائیں اسکرین پہ لائیں یہ 6 سال ہوئے ہیں مدنی چینل کو مگر دعوت اسلامی 34-35 سال سے چل رہی ہے اس کو ہم اسکرین پر لائیں اور لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ قوم اسکرین پر دیکھ کر دعوت اسلامی میں نہیں آئی تھی یہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی بغیر اسکرین کے بغیر ویڈیو کے بغیر چینل کے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تھے کہ یقیناً یہ ایک امید سنت کے بیانات اور آپ کے کردار اور اخلاص اور مبلغین کی انتھک کوششوں کی ایک برکت ہے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں اپنا کام پھیلاتی چلی گئی اب جب یہ مدنی چینل کے ذریعے ہم نے مدنی کام کو دیکھا دادا سامنے کو دیکھا کھلی کھلی رہ گئی کہ یہ کیا ایک بلکل بہترین و خوبصورت سی چیز سامنے آ گئی اور ہمیں ایسا لگا کہ یار یہی تو ہمارا دین ہے یہی تو ہمارا اسلام ہے یہی تو ہماری تعلیم ہے ٹھیک ہے میں عمل نہیں کر پا رہا میں سست ہوں میں اگر غافل ہوں تو یہ میرا اپنا قسر ہے لیکن میرا دین میرا اسلام میرا مذہب کتنا پیارا ہے الحمد للہ اس وجہ اللہ اسلامی کو اور ہمارے مدنی چینل کو نظر بس سے بچائیے بچائے آئیے ایک اور, اور سنتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اللہ وبرکاتہ محمد اکرام ہے میرا تعلق گجرات سے ہے ایسے اللہ مدنی چینل دنیا بھر میں برکتیں لوٹا اور کئی میرے بھی اور کئی لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے جو اخراجات ہیں کروڑ ہا کروڑ روپئے اس کے خرچ ہوتے ہوں گے اپنی چینل پہ تو یہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں کئی لوگ سوال کرتے ہیں بھائی اتنا چینل چلا رہے ہیں چینل چلانا آسان کام نہیں ہے پھر آپ کوئی کمرشل نہیں لیتے تو آپ پیسے کلاتے یا آپ کوئی بڑے ملک سے کوئی امداد آتی ہے یا گورنمنٹ کوئی ہیلپ کرتی ہے یا کیا سلسلہ ہوتا ہے یہ ایک حملے اندر بہت بڑی مطلب وہ پائی جاتی ہے اس بارے میں ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں جی آپ کی میں سوال کا جواب دیتا ہوں میں مانتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی عملی بہت ہے گناہوں کا بھی سلسلہ ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ دین سے محبت کرنے والے بھی ایک تعداد میں پائے جاتے ہیں دعوت اسلامی کی یہ کوششیں اور مدنی چینل کی کوششیں دیکھ کر یقینا دنیا بھر کے عاشقان رسول کے دل میں جو دین کی اور اسلام کی اور محبت موجزن ہوتی ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ود کسی وقفے کے بریک کے کنٹینیو ایک پروگرام دکھاتے ہیں کنٹینیو ایک سلسلہ دکھاتے ہیں اور پوری پوری پوری کے پورا ٹائم یہ نکی کی دعوت کو دین کو اسلام کو اور شریعت کو پہنچانے میں بیچ میں کوئی مطلب کے رکاوٹ نہیں آتی کوئی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کی چیز نہیں آتی تو ڈیفینےٹلی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں سب اپریشیٹ کرتے ہیں آپ بھی ایک طرح سے یہ ایک حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو لوگ اطیات دیتے دنیا بھر کے عاشقہ نے رسول دعوت اسلامی کو احتیاط دیتے ہیں دنیا بھر کے الحمد للہ مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں مسلمان فطرہ نکالتے ہیں مسلمان عام نفلی صدقہ اور ادا ڈونیشن نکالتے ہیں اور انہیں الحمد اپنی دعوت اسلامی پر پورا اعتماد اس طرح ہم پاتے ہیں کہ وہ دل کھول کر دیتے ہیں تو ہمیں یوں آپ کے جو اطیات ہیں وہ ملتے ہیں اور ہمارا روز کا مدنی چینل کا پندرہ لاکھ روپے کم ہو بیچ دیں گے پلس مائنس کے ساتھ میں بات کروں گا راؤنڈ فگر کے ساتھ تقریباً ہمارا پندرہ لاکھ روپیہ ڈیلی ایکسپینس ہے ففٹین لاکھ اور اس کا جو مہانہ بنے گا ماہانہ فیگر اس کا بنتا ہے تقریباً چار کروڑ پچاس لاکھ روپے ماہانہ تو اب آپ حساب لگا لیں گے سالانہ کتنا بنتا ہوگا تو یہ آپ دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ اسی طرح دعوت اسلامی پوری دعوت اسلامی چندے پر اور اس طرح کے احتیاط پر چلتی ہے ہمارے مدرسے ایون کہ اتنا بڑا دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم ہے ہمیں ہم اس وقت بھی ایک مدنی منہ ایک مدنی منی جو دعوت اسلامی کا جو دار المدینہ اسکولنگ سسٹم ہے اگر دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم کا جو نئی ویڈیو بنی ہوئی ہے ہماری نئی پریزنٹیشن کے اندر اگر وہ تھوڑا سا دکھا دیا جائے تو مدی چراہ کے ناظرین کے لیے یقیناً یہ بھی ایک بہت اچھا پہلو ہوگا کہ ماشاءاللہ ایک ایجوکیشن سیکٹر کے اندر تعلیم کے اندر کہ لوگوں کو تعلیم اور وہ بھی دین و متین دین و کی قیودات اور حدود میں رہ کر اور دین اور دنیا کی تعلیم کو ساتھ ملا کر جس طرح خوبصورت تعلیم دینے کا انداز دعوت اسلامی دارالمدینہ کے ساتھ ہمیں دے رہی ہے اس وقت آٹھ ہزار کے آس پاس ہمارے مدنی منیہ مدنی منیہ ہیں اور تیس سے زیادہ ہمارے کیمپس یعنی برانچس کھل چکی ہیں اور ہمیں اب بھی, بھی ایک بچہ تقریباً اٹھائیس سو انتیس سو تین ہزار روپے تک کی اس کی ہمارے پاس بڑھتی ہے لیکن ہم فری آف کوسٹ تعلیم دے رہے ہیں بہترین تعلیم دے رہے ہیں الحمدللہ عز از وجل سنت و بری اور آپ دار المدینہ کے متعلق ہمارے شام کا سلسلہ بھی دیکھتے ہیں کہ دار المدینہ کے مدنی منیہ مدنی منیا کیسے مطلب کہ ماشاءاللہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے ان کی کیسی ذہنی نشوونما ہو رہی ہے ان کو کیسی تربیت و تعلیم دی جا رہی ہے یہ بھی فری آف کوسٹ۔ عالم بنانے کے اتنے مد... آ, ہمارے ادارے ہیں الحمدللہ حافظ بنانے کے ہمارے اتنے ادارے ہیں تو یہ سب فری آف کاسٹ ہے تو مدنی چینل جو چھیانوے پچانوے سے زیادہ تو شعبہ جات میں کام کر رہی ہے اس میں الحمد یہ ساری چیزیں شامل ہیں اب چونکہ بات صرف مدنی چینل کی چل رہی ہے تو میں نے صریف مدنی چینل آپ کے سامنے رکھ دیا اور تھوڑا سا انٹروڈکشن کیونکہ یہ دو بہت مین سیکٹر ہیں ایک ایجوکیشن سیکٹر اور ایک میڈیا سیکٹر یہ دو سیکٹر ایسے ہیں جس کے ذریعے ہمارا بوت کچھ جا رہا ہے ہمارے اخلاقیات ہمارے اعمال ہمارے عقائد پر جس طرح ان دو سیکٹر کے ذریعے ایک اثر پڑ رہا ہے اس لیے اس کو بالخصوص فوکس کیا ہے ان چند سالوں کے اندر دعوت اسلامی نے میڈیا سیکٹر آپ کے سامنے ٹی وی ہے اسی طرح پیپر میڈیا کو لے لیے پیپر کے ذریعے پرنٹنگ کے ذریعے تو المدینہ کے ذریعے بکس وغیرہ ہیں رسالے ہیں جو کہ بالکل لو کوسٹ کے اوپر ہم مطلب کہ اس کو بیچتے ہیں کہ نفع نقصان یہ دعوت اسلامی کا اپنا ہوتا ہے اور ساتھ ابھی ایجوکیشن سیکٹر لے لیجیے جو حافظ تیار ہوتے تھے آٹھ سال دس سال کی عمر میں یہ حافظ بن جاتے تھے اس کے بعد بچارے کہیں مسئلہ سنا نہیں سکتے تھے نماز کے مسائل تھے تو یہ دیگر تعلیم اداروں میں جا کر ان کا بےچاروں کا پورا حیف تو کئی چیزیں ان کی ضائع ہو جاتی تھی تو ان کے لیے دارالحفاظ الحفاظ دار الگ بنے تھے اور میں آپ کو خوشخبری سنا دوں آج مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان قریب دعوت اسلامی ہمارے جو ایب نارمل قسم کے جو بچے ہوتے ہیں معاشرے میں آپ سمجھ سکتے ہیں اب نارمل قسم کے بچے انشاءاللہ ان کا دارالمدین ملک کھول رہے ہیں یہ دیکھیں دارول مدینہ پوری اسکرین پہ دکھائیے ماشاءاللہ اللہ یہ دارالمدینا کے مدنی منڈی مدری منڈی پوری اسکرین پہ دکھا دیجیے دارالمدینہ کو چلے یہ تھوڑی سی جھلک اب میں نے اچانک کہا تھا تو, تو بیچارے جتنا نکال سکے نکالے یہ دارالمدینہ کا ایک انٹرنل منظر ہے ہمارا جو ہماری سکولنگ سسٹم بنی ہوئی ہے اور بچے اور بچیاں یہ اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو جی اب یہ دیکھ رہے ہیں سل حبیب صلی اللہ تعالی محمد پھر اس میں پیرنٹس خوش ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے تو یہ بھی فری آف کوسٹ ہے ایجوکیشن فری فار آل اور بہترین ایجوکیشن تو یہی چینل ہے ہمارا تو یہ آپ کے ڈونیشن سے چل رہا ہے تو آپ دل کھول کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دیں اللہ تعالیٰ آپ کے رس حلال میں اور خیر عطا فرمائے آپ کے مال میں اور خیر عطا فرمائے دل کھول کر دیں ویڈیو کال دیں ویڈیو کال سوری ویڈیو کال آڈیو کال جو بھی دے دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں رانا محمد زاہد محمود لاہور سے بات کر رہا ہوں جی آئی سب آپ کا جو سلسلہ ہے کامیابی کا راستہ اس کا ایک تو آپ نے جو وقت مقرر کیا ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست وقت آپ نے جس کا مقرر کیا اس ٹائم لوگ عام طور پر گناہوں برے چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ اس سلسلے میں جو مزید روزانہ نئے سے نیا آپ کا موضوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمایا اور اس میں آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مدنی چینل کو جو چھ سال پورے ہو چکے ہیں اس پہ نگران شعبہ کو اور دیگر اسلامی بھائیوں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں چینل چلانے کے لیے تو اتنے جو لاکھوں اسلامی بھائی کوششیں کر رہے ہیں تو یہ اسی کام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ایک تو آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی جو دن رات ایک کرتے ہیں بستے لگاتے ہیں زکوٰۃ جمع کرتے ہیں فطرہ جمع کرتے ہیں آپ تک اپروچ کرتے ہیں بعض مخیر اضرا ٹائم دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں کل آ جانا پرسو آ جانا جو بھی ہے سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اب دین بتین کی خدمت کے لیے اسلام و سنیت کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ آپ کے پاس آتے ہیں اپروچ کرتے ہیں چندہ کرتے ہیں ماشاء دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے خراجات کو یہ چندہ کر کے دیتے ہیں اور ہم ماشاءاللہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ اور کال دیجئے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد سے بات کر رہا ہوں کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا محمد عبداللہ اللہ مجھے مدنی چینل کو دیکھتے ہوئے اس عرصہ گزرا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت پرائیاں مختلف ٹی وی چینل پر آتی ہیں وہاں کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا بھی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے مدنی چینل دیکھ کر اور اس میں بہت ساری ابھی امپرومنٹ ہونا باقی ہے لیکن یہ وقت, وقت کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ مدنی چینل جو ہے وہ اور بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ میری نیک تمنا ہے مدنی چینل بہت بہت شکریہ آپ کا بہت وجہ فرمایا امپرومنٹ کی گنجائش یقیناً یہاں موجود ہے آپ کے مدنی مشوروں کی ہمیں حاجت ہے آپ مدنی چینل پر جو سلسلے دیکھنا چاہنے کا ذوق رکھتے ہیں شوق رکھتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلے دکھائے جائیں آپ کے جو مدنی مشورے آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں مدری چینل کو دوں تو ہماری جو مدری چینل کی جو ویب سائٹ ہے فیڈ بیک ایٹ آپ اس پر اپنے تاثرات بھی دے سکتے ہیں اپنے مدری مشورے بھی دے سکتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ واقعی بعض اوقات مفید ہوتا ہے اور آپ جو ویکنس دیکھیں کمزوریاں دیکھیں کوئی امپروومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی چینجز دیکھنا چاہتے ہیں کوئی نیا سلسلہ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی نام آپ کے ذہن میں ہے کوئی طریقہ کار آپ کے ذہن میں ہے بالکل آپ بلا جھجک لکھیے یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے ہم انشاءاللہ آپ کے مدنی مشوروں کو تنظیمی طور پر شرعی طور پر دیکھیں گے اور مفید ہوا تو اللہ کی رحمت سے اس کو لانے کی پوری کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ اللہ کو جزاک خیر عطا فرمائے مسجد کال سنائیے ہم اس قابل ہو جائیں ان اللہ کی عبادتیں کر سکیں اور دعوت اسلام جو ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں اس سلسلے میں جو ہے نا مرکز پر عبداری صاحب کی جو نا خدمات جو ہے نا بہت قابل تحسین ہے بہت انہوں نے خدمات انجام دی ہے چینل کے حوالے سے دعوت اسلامی کے تبدیل کے حوالے سے وہ بھی یقیناً مبارکباد کی ان کے ساتھی جتنے بھی ہیں وہ مبارکباد تھے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا خیر عطا فرمائے مزید ایک آدھ کال دے پھر انشاءاللہ باپا کی طرح چلتے ہیں میں فکا خان بول رہا ہوں سیکٹری جنرل آل پاکستان اخبار سوش روز مسلمان. سابق وزیر مملکت حکومت پاکستان میں مولانا الحس قادری صاحب کو مد... مد... مد... مد... بے پناہ خراج تقسیم پیش کرتا ہوں خاص کر اس مدنی چینل پر لاکھوں اور کروڑوں مسلمان اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کے اس کام کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور مزید لاکھوں لوگ اس میں چینل سے فائدہ اٹھائیں اور اسلام اور دین کے بارے میں جو یہ چینل معلومات دے رہا ہے وہ بڑی, بڑی ہی قیمتی ہیں اور بڑی ہی ان کو پوری مسلم دنیا میں اور خاص طور پر اردو سمجھنے والے بڑی عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے لاکھوں ناظرین ہیں بہرحال یہ ایک چینل جو ہے یہ دین کی خدمت کر رہا ہے اور بڑا ہی اعتدال کے ساتھ ہے اور ہر مکتبہ ایسے فکر اسے پسند کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے تو میں ایک دفعہ پھر مولانا صاحب کو اس پر دیا ایک عدد بھی پیش کرتا ہوں اور تقسیم بھی پیش کرتا ہوں اللہ حافظ سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کا جزاکر طافائیں مدنی چینل اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے دینی اور دنیاوی فوائد پر مشتمل سلسلے دکھاتا رہتا ہے عرصہ قبل مدنی چینل کا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے جس کا موضوع تھا آگی آگ دکھایا گیا یہ اتنا معلوماتی اور اتنا انفارمیٹو تھا کہ مجلس کے مدنی چینل کے ناظرین کا اصرار تھا کہ اس کو دوبارہ دکھایا جائے لہذا اس سلسلے پر مجلس مدنی چینل نے مزید ایڈیٹنگ انگلش سب ٹائٹلنگ اور مکسنگ کا کام کرتے ہوئے اس کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے اور یہ سلسلہ دوسری عید کو دوپہر دو بجے دکھایا جائے گا آئیے ابھی اس کا تعارفی پرومو دیکھتے ہیں ہر طرف ہر طرف آگیا سالانہ آگ کی تعداد کمو بیش دو ہزار کے آس پاس ہے سالانہ ستر ارب روپے کا ماڑی نقصان آگ بجانے کی وہ تمام چیزیں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چلتا کس طرح ہے معمولی سی غلطی سے بڑی بڑی جانی نقصان ہو جاتے ہیں آگ لگنے کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پندرہ کو دیکھ رہا تھا گر رہا تھا آگ لگا ہوا تھا تین سو کے آس پاس ہلاک ہوئی ابھی گیس شروع کی اسے موبائل کی فون کی گھنٹی بجیے کیا کر رہی ہے یہ پائپ لیک کر رہا ہے یا یہ پائپ کا یہ جو نوزل میں جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ لیک کر رہا ہے پائپ ربڑ کا ہوتا ہے سخت ہونے کے بعد وہ چٹکتا ہے اس میں سے گیس لیک ہونا چاہیے لیکج کی وجہ سے گاڑی میں دھماکہ ہوا چھوٹا سا پلک ہوتی ہے صحیح طرح سے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اور اس کو فلیقے سے لگایا جائے سگریٹ جلا کے سیڑے ہوتے ہیں رات میں سوتے اپنے آپ کو تو نقصان پہنچ جائیں گے اپنے آج میں سے ٹیمپریچر ڈاؤن کر دیں یا ہم آکسیجن کو ختم کر دیں یا ہم فیل کو ہٹا دیں جلنے والا سمجھتا ہے کہ یہی شاید میری مدد کر سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ چپٹ جائے گا مشین پڑے ہوئے نا اس کو چیک کیا نہیں جاتا ہے شارٹ سرکٹ دیکھی جاتی ہے دروازے ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا میرے حساب سے فائر فائٹنگ سسٹم جو ہے بہت پاور فل ہونا چاہیے اس دنیا کی آگ کی شدت اور اس کے آگ سے جلنے کی تکلیف کو دیکھ کر جہنم کی آگ سے بچنے کی صورت پیدا کرے چلے چلتے ہیں میرے لیے کی طرف